نموال <سؤال> پال <سؤال> <سؤال> <سؤال> تعظیم الغلول غلول کا معنی ہے مال غنیمت میں سے خفیہ طور سے لے لینا مال غنیمت میں خیانت کرنا یعنی نظر بچا کر اس میں سے کوئی چیز لے لینا تو غلول یعنی مال غنیمت میں خیانت کو جرم عظیم قرار دینے کے بارے میں زید ابن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صاحب وفات پا گئے غز خیبر کے دن فضر الزا علی کا علی رسول اللّہ, اللہ سا لوگوں نے اس رسول اللہ علیہ آشرم کے سامنے اس کا ذکر کیا مقصد یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں فقال تو آپ نے فرمایا سلو الا صاحب تمہیں اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو یعنی میں نہیں پڑھاؤں گا فتغ رت وجوہ ناصیل تو اس کی وجہ سے یعنی آپ صلی السلم کی ناگواری اور ناراضگی کی وجہ سے لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا آخر کیوں آپ اتنے ناراض ہیں کہ نماز جرازہ پڑھانے سے منع کر رہے ہیں فقاص تو آپ نے فرمایا اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہارے اس ساتھی نے غنی مال غنیمت مال غنیمت چرایا ہے اللہ کے راستے میں ہم لوگوں کو فکر ہوئی کہ کی کیا اس نے چرایا ہے فقت تشنا متا ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی فوجد ناخر من خرض یہود تو ہم نے پایا اس کے سامان میں یہود کے پتھر کے نگوں میں سے کچھ نگ خرض سوراخ دار شیشے کو بھی کہتے ہیں اور زیادہ تر اس کا اطلاع جواہرات پر اور ان پتھروں پر ہوتا ہے جو انگ نگ میں رکھے جاتے ہیں لسا بھی دل میں نے جو دو دلہم کے برابر بھی نہیں تھے یعنی <coughs> کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں تھے وہ ایک معمولی غنیمت میں سے چرا کر معمولی چیز لینے پر آپ اتنا ناراض ہوئے کہ اس کی نماز درازہ پڑھانے سے انکار کیا تو اس سے غلول کا جرم عظیم ہونا معلوم ہوتا ہے پڑھیے ابن سور ابن زید دائلی ابو ابوالغیس ابن کے مولا غیس ابو ابوالغیز سے اور وہ ابو حریرا سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ فرماتے ہیں خرجنا رجنا رسول اللہ علیہ وسلم آم خیبر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے رض خیبر کے موقع پر خرجنا حالانکہ جس وقت رضو خیبر کے لیے آپ صلیم اپنے اصحاب کو لے کر مدین منورہ سے نکلے تھے اس وقت حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے بلکہ خیبر فتح ہو گیا ہے اس کے بعد پہنچے ہیں وہ تقسیم غنیمت کے وقت تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہ کہاں سہی سمجھے نہیں حضرت ابو حرانا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ خیبر جب فتح ہو گیا ہے تو غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ پہنچے کوئی مصروفیت رہی ہوگی کوئی ادھر رہا ہوگا یا آپ نے کوئی کام سپرد کیا ہوگا میرا ساتھ نہیں روانہ ہوئے تھے تو ان کا یہ فرمانا خارجنا یہ کیسے صحیح ہوگا ایسے موقع پر جب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری جماعت کہیں کسی کام میں شریک ہو تو ساتھ میں نہ بھی شرکت ہو لیکن پھر بھی اپنے کو بھی اس میں شامل رکھا جاتا ہے مراد خراجل مسلم خراجل مسلم فلم نغنم زاہبند ولا و رقن ہم نے غنیمت میں نہیں پایا سونا اور نہ چاندی علت سیاب ولمتا ول سوائے کپڑوں کے اور دیگر ساز و سامان اور اموال کے کالا حضرت ابو حرا فرماتے ہیں فوجہ رسول اللہ نَحْوَ واد القرا پھر اللہ کے رسول وسلم روانہ ہوئے واد قرآ کی جانب جو مدینہ اور شام کے درمیان ہے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ال اسود القعالرحمد ذرا علیہ کے اللہ کے رسول صاحب کو ایک صاحب رفع ابن زید کی طرف سے ایک کالا غلام ہدیہ کیا گیا تھا جسے مدعم کہا جاتا تھا اسے مدعم کہہ کر پکارا جاتا تھا حتیٰ ادا کارو بادل خورا یہاں تک کہ جب وادی خورا میں پہنچ گئے فبئی نما مد عم یا رحلہ رسول اللَّهِ صلی اللہ عزا شاہ ف قتل تو اس وقت دری اسنا ہاں کہ جس وقت ندام اتار رہا تھا رس رقم کا کجاوا کہ اچانک کسی طرف سے اس کے پاس ایک تیر آیا اس کو ایک تیر لگا فقاتا لہو اور اسے مار ڈالا فقا الناسو تو لوگ بولے ہنی مبارک الجن مبارکبادی ہو اس کے لیے تو جنت ہے کہ راہے خدا میں شہید ہوا تو اللہ کے رسول شاثروں نے فرما کل ہرگرز نہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خزہ یوم خیبر من المغان لمطی بح المقاسم لطشتا نار سمالا چادر اور شال جیسی چیز جسے بدر پیٹ لیتے ہیں خرگیز نہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک وہ شملہ جس کو خیبر کے دن اس نے لے لیا تھا اٹھا لیا تھا مال غنیمت میں سے جس کو ابھی تقسیم بھی نہیں کیا گیا تھا جس کی تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی وہ اس کے اوپر آگ کا شولہ بن رہی ہے تو جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ غنیمت میں سے کوئی چیز چرا کر لینا کتنا بڑا جرم ہے جا رجر بے شیراکن رابی کو شک ہو گیا ہے شیراکن اور شیراکین تو ایک آدمی چمڑے کا ایک تسمہ یا چمڑے کا دو تسمہ لے کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور واپس کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی اوپر شک تھا نا کہ شیراکن روایت کیا یا شراکین اسی کے حساب سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آگ کا تسمہ ہے یا یہ فرمایا کہ یہ آگ کے دو تسمے ہیں اب یہاں دو مطلب ہیں اگر تقسیم غنیمت سے پہلے وہ صاحب لے کر کے آیا واپس کرنے کے لیے یہ میں نے مالی غنیمت میں سے اٹھا لیا تھا تب تو مطلب یہ ہوتا کہ اگر تم نہ لاتے تو یہ تمہارے حق میں یہ آگ کا چسمہ ثابت ہوتا اور اگر تقسیم غنیمت کے بعد وہ لے کر کے آئے تو اب مانا ہوں گے کہ یہ تمہارے حق میں یہ آگ کا تسمہ ہوگا لے جاؤ اب اسے ہم لے کر کیا کریں گے اس لیے کہ اس میں تو تمام مجاہدین کا حصہ ہے نا اب اس کو کیسے تقسیم کریں بنی تو تقسیم ہو چکی پڑھیے <تصفح> <Paling. تصفح> غلول کے بیان میں کہ جب وہ معمولی اور تھوڑا سا ہو تو امام اسے چھوڑ دے گا اور غلول کرنے والے کے سامان کو نہیں جلائے گا اصل میں روایت آ رہی ہے جس میں آس اصل میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کی طرف سے غلول مال غنیمت میں خیانت ثابت ہو جائے تو مغلول بھی یعنی بطور غلول اور خیالت جو مال لیا ہے اسے چھوڑ کر اس کے پاس جو بھی سامان ہے اس کو جلا دو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ اسی کے قائل ہیں کہ غال مالی غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سب سامان جلا دیا جائے گا سوائے جانور اور مصحف یعنی پرانے کریم اور دینی کتابیں اگر اس کے ساتھ ہوں تو انہیں نہیں جلایا جائے گا لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ آج صحم نے جو جلانے کا حکم دیا تھا وہ تغلیز اور تشدید پر محمور ہے سمجھے نا یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ مال غنیمت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے یہ نہیں کہ واقعاً جلا دو شان صح کی جو پہلی حدیث ہے اس میں ایک صاحب کا جو ہے غال ہونا مال غنیمت میں خیال کرنا ثابت ہے لیکن اس کے باوج نے ان کا مال ان کا سامان جو ہے جلوایا نہیں ہے ان کا سامان جلوایا نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مالی غنیمت میں جس کی خیانت ثابت ہو جائے بطور سزا کے اس کے سامان کو جلایا جائے گا وہ اگلے آگے باب آ رہا ہے بابن فی فی حکومت دوسرا اعتماد کیا ہے کہ کی جلایا نہیں جائے گا وہ اس میں بیان کیا عبداللہ ابن عامر ابن آس فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ وسلم اذا اصاب غنیمت اللہ کے رسول وسلم جب مال غنیمت پاتے امرا بلال تو حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیتے فنادا فنناس حضرت بلال لوگوں میں اعلان کر دیتے کہ جس کے پاس کوئی بھی مال غنیمت ہو لا کر کے یہاں مولتری کے نیچے جمع کرے فی بغنائمہم اونا لوگ اپنے اپنی غنیمت لے کر کے آتے فیوخب میسو آپ پہلے تو اس میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ نکال لیتے و یوق اور باقی کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرتے جب تقسیم ہو گیا فجا ارد الباد ذلك بضمام من علی تو اس کے بعد یعنی تقسیم غنیمت کے بعد ایک صاحب لے کر آئے بالوں سے بٹا ہوا ایک لگا لگام وقالا یا رسول اللہ اور ارض کیا کہ اللہ کے رسول ہادہ فیما کننا اسب ناؤ من غنیمتی یہ لگام اس غنیمت میں تھا جو ہم نے پایا ہے ہم مسلمانوں نے پایا ہے فقال آپ نے پوچھا اسمیتا بلالن یونادی سلاسن کیا تم نے بلال کو تین مرتبہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا کہ جس کے بعد جو بھی غنیمت ہے وہ لا کر یہاں اکٹھا کرے انہیں کہاں سنا تو تھا قال آپ نے فرمایا فاما مانا اکا انتا جی پھر کیا چیز مانے ہوئی تمہارے لیے اس کو حاضر کرنے سے اور لانے سے اب جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا اب لے کر کے آئے ہو رہا ائی ہی انہوں نے آپ کے سامنے اجر پیش کیا لیکن وہ اجر مسموع نہیں ہوا فقال آپ نے فرمایا کن انت تجیب ہی لے جاؤ تم ہی اس کو قیامت کے دن لے کر کے آنا فالا اکبل کا میں تمہاری یہ چیز قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ غنیمت کی ہر چیز کے اندر تمام مجاہدین کا حصہ ہے اب جب کہ جو غنیمت تقسیم ہو چکا تو ہم اس کو کس مجاہد کے حصے میں لگائیں گے تم ہی ذمہ دار ہو. قبول نہیں کیا تو دیکھیے یہاں پر انصاحب کا غال ہونا اور غلول کرنا ثابت ہوا نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے سامان کو نہیں جلوایا لہذا اگلی حدیث کے اندر آپ کا جو حکم ہے فہر متا تو وہ تغلیظ پر محمول ہوگا جمہور کے نزدیک اور یہ کہے گا اب انڈیا لوگوں کو قتلوا نہیں اور یہ قال انصال ابن محمد ابن زائدہ قال ابو داود و صالح ابو واقب کو ذکر کر دے آلہ یہ صالح ابن محمد کہتے ہیں کہ میں مسلمہ ابن عبد الملک ابن مروان کے ساتھ ملک روم گیا فعوتیا بی غل قدغ اللہ تو ان کے پاس کس کے پاس مسلمہ ابن عبد الملک ابن مروان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی فلا سالمن عن تو مسلمہ ابن عبد الملک نے حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اس کے بارے میں کہ کیا سزا دی جائے فقلا تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ عبداللہ ابن عمر کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عزا وجد تم رج اللہ قدغ اللہ فریق جب پاؤ تم کسی آدمی کو کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے مال غنیمت میں چوری کی ہے تو اس کا سامان جلا دو اور اس کی پٹائی بھی کرو اعلی کہتے ہیں فوجدنا فی متا مصحفن اس کے سامان کے اندر ایک قرآن شریف پایا فا اعلی سالمن تو مسلمہ ابن عبد الملک نے حضرت سالم ابن عبداللہ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو قرآن شریف ہے اس کو کیسے جلائیں فکارا تو سالم ابن عبداللہ نے کہا نہیں اسے جلاؤ نہیں ہوں اسے بیچ دو و تصدق بھی اور اس کا دام صدقہ کر دو تو اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ سلاسوں نے فرمایا کہ ازا وجہ تم رجلہ جب کسی آدمی کو پاؤ کہ اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی ہے ف آری پو متاؤ تو اس کا سامان جلا ڈالو اس ظاہر حدیث کی وجہ سے بعض لوگ اسی بات کی طرف گئے کہ غال کے سامان کو جلایا جائے گا لیکن جمہور کے نزدیک جلایا نہیں جائے گا اور ان کی دلیل اوپر والی حدیث ہے عبداللہ ابن امر وع... ابن آس والی حدیث کہ دیکھیے اس کے اندر ایک شخص کا غال ہونا ثابت ہوا کہ تقسیم غنیمت کے بعد وہ لے کر کے آئے بالوں سے بٹا ہوا لگا لیکن آپ نے ان کے سامان کو نہیں جلایا اور کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے آپ نے اپنے زمانے کے اندر غلول کرنے والے کے سامان کو جلایا ہو اور یہ حدیث اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس میں جو امر ہے آہری کو متآ یہ تغدید اور تشدید پر محمول ہوگا جیسے من صلاح تھا متعمدن فقط کا فر تو حقیقت تھوڑے وہ کافر ہو گیا مگر تفدید اور تشدید کے اوپر محمول ہے جتنی جانبو کے نماز چھوڑی سمجھو کہ اس نے کافرانہ عمل کیا پر جو حدیث آئی تھی ان عمر ابن الخطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال ازا وجد تم اور جس حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں مرفو ہے نا جس حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو اسے کیا کہتے مرفو تو دیکھیں یہاں عمر ابن الخط ان نبی صلی اللہ علیہ قال، نبی علیہ السلام تک سند پہنچی ہوئی ہے اس میں سے یہ حدیث مرفو ہے اور دوسری حدیث کیا ہے انصل ابن محمد انصال ابن محمد ابن زائدہ قال غز انا ما الولی ابن اشام و ما انا ص عالم ابن عبداللہ ابن عمر امر عمر و عمر ابن عبدالعزیز فغ رجل المتان یہ صالح ابن محمد کون ہے یہ صحابی بھی نہیں بلکہ تابئی جس حدیث کی صنعت صحابی تک پہنچتی ہو وہ کیا ہے موقوف اور جس حدیث کی صنعت تابعی تک پہنچتی ہو وہ ہے مکتو تو یہ موقوف ہی نہیں بلکہ مکتو ہے تارا ابودا روایت ہاں تو سال ابن محمد کہتے ہیں کہ ہم نے ولید بن اشام کی مائیت میں جہاد کیا درا حال کی ہمارے ساتھ سالب بن عبداللہ بن عمر اور عمر ادنے عبدالعزیز بھی تھے تو ایک شخص نے جو ہے مالِ علمت میں سے کوئی سامان چرایا تو ولید نے اس کے سامان کے متعلق حکم دیا جلانے کا وہ اہ اس کا سامان جلا دیا گیا وطیفہ بھی اور اسے گلیوں میں گھمایا گیا چور کی تشی چور کی تشہیر کا پہلے سے رواج ہے والا ہی سہ اور اس کو مال غنیمت میں سے اس کا حصہ بھی نہیں دیا اعلیٰ ابوداؤ تو اب دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں مضمون چاہے ایک ہی ہو لیکن اوپر والی حدیث مرفو ہے اور یہ کیا ہے موقوف یا مفتو تو کہتے ہیں وہح الحدیث یہ مرفوع اور موقوف دونوں حدیثوں میں سے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے رواہ غیر و واحد ایک سے زائد لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ کی ولید ابن اشام نے زیاد امن سعاد کا کجاوا جلا دیا تھا درا حال کی انہوں نے غلول کیا تھا وہ زارا بہو اور ولید نشام نے ان کی پٹائی بھی کی تھی تاز ومنه ما لحظة للمحظة المعظمين ومنه ما ان امر ابن شعیب ان ابی ان جدیدی کے طریقے پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے اول کرنے والے کے سامان کو جلایا ہے اور اس کی پٹائی بھی کی ہے آج یہیں تک ہے قال ابو ابود ابو داؤد کہتے ہیں وزادہ یہ زیادہ کا مفول بھی اگلی سطح میں ہے وانا اوہ ساہ مہو یہ جملہ جو ہے زیادہ کا مفول بھی ہے سمجھے اس حدیث کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ ان رسول اللہ صلاح وسلم و اباب کرن و عمارا ہر رقو الغالی و ذرا بس ذرا بہ تک اباب ادا کہتے ہیں اس حدیث میں میرے استاذ علی ابن باہر یہ علی ابن بہار کون ہے یہ ابوداؤت کے استاذ ہیں ابود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں میرے استاد علی ابن بہار نے ولید ابن اشام کے حوالے سے درا حالے کی میں نے خود ان سے ہاں اس حدیث میں علیب میرے استاد علی نے باہر نے ولید ابن حشام سے کے حوالے سے مزید ذکر کیا ہے اضافہ کیا ہے کس چیز کا وہ مانا اہو کا اضافہ کیا ہے وہ مانا اہو سہ کا درا حال کی میں نے ان سے کن سے علیب نے باہر سے یہ اضافہ براہ راست نہیں سنا ہے لیکن میں ہی تھوڑے شاگرد تھا ان کا اور بھی شاگرد انہوں نے سنا ہوگا تو کیا مطلب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اور ابو بکر اور عمر نے کیا کیا ہر رقو متا الغال و ضرو و من اام ہین چیزیں ایک تو غلول کرنے والے کے سامان کو جلایا دوسرے اس کی پیٹائی کی اور تیسرے مال غنیمت میں سے اس کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا قال ابو اعلی حدثنا حدنا ولید امن اطبا و ابد النجدہ قال النزا اعلی ان انظہر ابن محمد العم ابن شعیبن قورم ولام یزکر عبد الوہاب ابن نژدہ الہدی منصمی ابو داود کہتے ہیں عزیز کو ولید المقبہ عبد الوہب دونوں نے ہم سے بیان کیا وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے ولید ان نے مسلم نے ظہیر ابن محمد سے اور ظہیر ابن محمد نے عمر شعیب سے روایت کیا ان کا قول ولم یسکر عبد الوہب بن نجدہ ہوتی مانا سامی لیکن ان میں سے عبد الوہا بن نے مان صاحم کا ذکر نہیں کیا یعنی غنیمت میں سے حصہ نہ دیے جانے کا پڑھیں باغ یا محملہ بوتھی بالکل اگر ابھی حاضری ہو رہی ہو نا اور کوئی شخص دوسرے کی حاضری بول دے اور استاذ پرشوں کا پوچھنے لگتا نا ہاں بھائی کون ہے کس نے بولا ہے تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں حالانکہ یہ بھی غل ہے برابر والا جانتا ہے کس نے بولا لیکن بالکل نہیں بتائے گا <تصفح> بالکل نہیں بتائے گا ہے کہ سواب کا کام ہے <تصفح> اس شخص کا غلول چھپانے سے نہیں جو غلول کرے بابل نہیں یعنی علامن غلّہ اس شخص کا آئے یا اس شخص کی چوری چھپانے سے نہیں جو غلول کرے مال غنیمت میں خیانت کرے سمراج نے جلدوب نے کہا بعد کوئی خطبہ دیا ہوگا اس میں کہ اللہ کے رسول وسلم فرمایا کرتے تھے منکاتا با منکاتا ماں مسلو جو شخص غلول کرنے والے مال غنیمت سے چوری کرنے والے کے عیب کو چھپائے تو وہ بھی اسی کے مثل ہے یعنی آخرت کے اندر اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا بابن پھر سالا بھی یو پڑھیے سلب مقتول کا وہ ساز و سامان جو قاتل لے لے یا اٹھا لے تو وہ کس کو ملے گا من منصلبا سلبن نہیں من کا تلا قتیلن فلو سلب اب مسئلہ یہ ہے قاتل کو مقتول کا جو ساز و سامان ملتا ہے یہ بطور استحقاق ہے یا بطور تنفیل ہے امام احمد امن حنبل اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بطور استحقاق ہے یعنی قاتل مقتول سے حاصل کیے ہوئے ساز و سامان کا مستحق ہے وہ اس کا حق ہے جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ بطور تنفیل ہے بطور تنفیل کا مطلب اس نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے تو مال غنیمت میں جو اس کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اس حصے سے زائد بطور انعام کے ہیں اس حصے سے زائد بطور انعام کے ہیں اور انعام تو امیر دیتا ہے نا امام اس وجہ سے امام کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے تو سلب ہمارا مطلوب مقصود سے حاصل کیے ہوئے ساز و سامان کے بارے میں جو قاتل کو دیا جائے گا اس حدیث میں ابو قطع کہتے ہیں کہ ہم لوگ ازوئے ہنین کے سال اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ نکلے ململ تقینا جب ہمارا کپار سے مقابلہ ہوا وہ کانت لمسلم اور مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے کے اندر کچھ حدیمت سی ہونے لگی یعنی بھگدڑ مچ گئی کہتے کاتے تو رجولم من المشرقین قد آلہ پورا لشکر نہیں ہارا بلکہ لشکر کے ایک حصے میں کچھ بھگدڑ ہوئی کہتے ہیں میں نے ایک مشرک شخص کو دیکھا قد آلہ رجولم بن المسلمین کہ ایک مسلمان شخص کے اوپر وہ چڑھا ہوا ہے جن سے گرا کر قتل کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ گیا ہے کالا صدر میں نے اس تک پہنچنے کے لیے چکر لگایا اور یہاں تک کی چکر لگاتے لگاتے پیچھے سے اس کے پاس پہنچ گیا فضرب تہ ببل عاطفی تو میں نے اس مشرق کو تلوار میں نے اس مشرق کو تلوار ماری اس کے گردن کے اوپر ف علیہ بس وہ میری طرح متوجہ ہو گیا فمنی زمتن مجھے دبوچ لیا ایسا دبوچا کہ وجہ تو منہ ہل موتی بس مجھے تو مرنے کی بو محسوس ہونے لگی کہ اب نہیں بچوں گا سم ادرک علماؤں تو زخمی تو ہو ہی گیا خون زیادہ بہ گیا تھا بس پھر اس کو موت آ گئی فا تو ہاتھ پہ ڈھیلا ہو گیا میں چوٹ گیا اس نے مجھے چھوڑ دیا <تصح> فلاحد تو عمر امن میں عمر ان خطاب سے ملا فکل تو اور میں نے اس سے پوچھا ماں بالناس وہ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کیوں بھگدڑ مچی تھی اعلی امرال ہاں الادا امر اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یا یہ کہا امار اللہ اللہ نے ہاں ہوا تھا کچھ لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا غلبہ کا سم ماں رہ پھر لوگ واپس ہوئے رسول اللہ, اللہ کے رسول سا بیٹھے پکال پوچھا من قاتل قطع لہو ال آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو قتل کرے دراحال اس کے پاس قتل کرنے پر کوئی گواہ ہو تو اس قاتل کے واسطے اس مقتول کا ساز و سامان ہے کالا ابو قتادہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا سما کل اور پھر میں نے پوچھا میاں شدولی کون ہے جو میرے لیے گواہی دے سما جلستو یعنی جس نے میں نے قتل کیا ایک شخص کو جس نے دیکھا وہ گواہی دے سما جلستو پھر میں بیٹھ گیا کوئی نہیں بولا سما قال ذالک کا سہنیت پھر آپ نے وہی بات دوبارہ کہی کہ من قتل ال بہین تن پہ سرب صلبہ کہ جو شخص کسی شخص کو قتل کرے جا کی اس کے پاس قتل کرنے پر گواہ ہوں تو اس کے واسطے مختور کا ساز و سامان ہے کہتے ہیں تو پھر میں کھڑا ہوا سما کل تو پھر میں نے پوچھا بھائی میں یشولی ہے کوئی جو مجھے لیے گواہی دے سما جلس تو پھر میں بیٹھ گیا سما کالا ذال کا پھر آپ نے متبادہ وہی کہا فکن میں کھڑا ہوا فکا رسول اللہ صلی <تصح> اللہ کے <کی> رسول سال نے <تصح> <صاحب تصح> پوچھا ماں لکا یا ابا کا ابو کا کیا بات ہے فقا سستو عالیہ میں نے پورا قصہ بیان کیا کہ ایک مشرق جو ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا تھا اسے قتل کرنے کے لیے اور لیکن میں گھوم پھر کر کے چکر لگا کے اس کے پاس پہنچا اس کو تلوار ماری اور میں نے اس مشرق کو قتل کر دیا مسلمان کو چھوڑا لیا اور اس کا ساتھ جو سامان پتا نہیں کون اٹھا لے گیا فق علا رز المن القوم تو لوگوں میں سے ایک شخص بولے صدق اصول اے اللہ کے رسول یہ صحیح کہتے ہیں وہ سلم وزارکل قطیل ان اس مقتول کا ساز و سامان میرے پاس ہے فا عرض ہی تو اس کے بدلے میں ان کو یعنی ابو قطع کو کچھ دے کر کے راضی کر دیجئے اور یہ سامان میرے ہی پاس رہنے دیجئے یہ مطلب تھا فا عرض ابو قطع کو آپ اپنے پاس سے کچھ دے دلا کر کے راضی کر دیجئے کہ یہ سامان میرے ہی پاس رہ جائے بکارا ابو بکر صدیق لا اللہ یہ ہا جو ہے واو قسم کے بدلے میں نہیں لا اللہ بعض نسخوں میں اضا ہے اور بعض نسخوں میں صرف ذا ہے نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا یامر الحسد بن اسد اللہ یہ شخص ارادہ کرتا ہے اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر کا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑ رہا تھا فیوتی کا سلبہ اور کہ آپ جو ہے ہاں کہ نبی علیہ السلام تم کو دے دیں اس کا ساز و سامان تو اللہ کے رسول سال نے فرمایا کہ ابو بکر صحیح کہتے ہیں فعتی ہی یا ہو لہذا تم وہ مقتول کا ساز و سامان جو لیے ہوئے ہو اس کو دے ان کو دے دو ابو قطع کو دے دو فقال ابو قطع ابو قطع کہتے ہیں فعتا ہی اس شخص نے وہ ساز و سامان مجھے دے دیا تیرہ میں نے ذراہ بیچی فوتا تو بھی مخروفن فی بن سلم قبیل بنسلما کے اندر جو انصاری کا ایک قبیلہ ہے ان میں میں نے اس سے ایک باغ خریدا فا ان اول و مالن تاسل تحف الاسلام یہ پہلا مال ہے جو اسلام کی جس کو میں نے اسلام کے حالت میں اپنا سرمایہ اور اپنی جائیداد بنائی